ومای قولی زامر ربی اللہ علیہ وسلم کم ذکر و دعا بسڑے کی چپ قبر تیری گی دعا دو انا بیہوری رتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا الى المقبر مقبری توود دا بین دو دعا فقال السلام علیکم دارکم من امنین ودای خطاب تدریل لسیمان دے لیکن دا فارد استحضار تخیل رازی السلام علیکم دارکم من امنین سلاۃ دی فتاص میں اے جب ذقوم دا مینانو دارکن اہل الدار اے تھیدار ذقوم دا مینانو و ان ان شاء اللہ بكم ذکر زیارت ان شاء اللہ علی التبرئ قابل تشکیق و ان ان شاء اللہ بكم لاحقون باذل وعد کرے یغفر اللہ لنا ولکم اللہ دی منتمافیو کی تا سن دے معفی معفی و ان ان شاء اللہ بكم لاحقون من کذا لا فکو گشی فتاص دروان یمنگم